بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتلقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوي الأمين محترم مجاہدین اسلام اور اسلامیہ نے برکاتہ سولہ رجب چودہ سو تینتیس جمعہ کا دن ہے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی نیت سے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ جل جلالہ سے دعا ہے یہود یہودہ کے خلاف امریکیوں برطانو اور ان کے نوکروں پاکستانی فوج اور افغان ملی اور اردو کے خلاف جس جہاز میں ہم مصروف ہیں اس میں اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم فرمائے اور تمام مسلمانوں کی ہر قسم کی جانی و مالی و قربانیوں کو قبول فرمائے میرے دوستوں آج کل مجاہدین کے اندر ایک فکر بیماری کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے وہ مستقل گروپوں اور مستقل جماعتوں کا فتنہ ہے ہر گروپ اور ہر جماعت اپنے آپ کو مستقل خیال کرتی ہے اور ہر جماعت امیر اپنے آپ کو امیر کو اور خلیف المسلمین تصور کرتا ہے حالانکہ یہ تمام باتیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہیں ہم اگر شریعت اسلامیہ اور خلافت اسلامیہ کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق جہاد کرنا ہوگا اور جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو مختلف مراحل سے گزارا اسی طرح ہمیں بھی مختلف مراحل سے گزر کر فتوحات تک پہ پہنچنا ہوگا اور اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے یہ بات سب سے پہلی بھی ہے اور اہم بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے مدینہ قائم کریں جب تک مسلمانوں کا مدینہ قائم نہیں ہوگا مسلمانوں کا ایک مرکز قائم نہیں ہوگا اور مسلمانوں کی ایک حکومت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنے اپنے ممالک میں اور اپنے اپنے وطنوں میں جہاد کو نہ آگے بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم شریعت یا شہادت کے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں میرے دوستو دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے کو مستحکم کیا مدینے کو مضبوط کیا حتیٰ کے مدینے میں موجود یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے اور مدینے کو اپنا مرکز بنایا اور صحابہ نے بھی مختلف مقامات میں اور مختلف جگہوں میں عملیات اور کاروائیاں کرنے کی بجائے صرف اور صرف مدینے کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں حصہ لیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جس طریقے سے تربیت کی اسی کے مطابق انہوں نے اپنی جہادی کاروائیوں کو جاری رکھا چنانچہ جب مدینہ مستحکم ہوا اور مدینہ مضبوط ہوا تو مکے پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا اور کوئی قابل ذکر جنگ بھی وہاں نہیں ہوئی اور مشرقین کا مرکز مکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ پتہ ہو گیا لیکن فتح مکہ سے پہلے بہت ساری مشکلات اور بہت سارے مسائب صحابہ کو گزرنا پڑا حاصل ان تمام مشکلات اور مسائب کا یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مدینے کو مضبوط کیا مرکز کو مضبوط کیا اپنے امیر کو مضبوط کیا چنانچہ ہم تغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کو مضبوط کر لیں تو مکے یعنی مشرقی کے مراکز چاہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں انشاءاللہ اللہ وہ بآسانی پھنسا ہو سکتے ہیں میں <تصفح> اس تمہید کے بعد اب اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ الحمد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد اللہ جل نے ہمیں اسلام اور غیرت کی سرزمین افغانستان میں امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد اللہ کی شکل میں ایک عظیم نعمت عطا کی ہے ملا امیر المومنین اللہ اس امت کے لیے عظیم نعمت اس لیے ہیں کہ انہوں نے نا وطن پرستی کی نہ ہی قوم پرستی کی اور نہ ہی شخصیت پرستی کی اور نہ کفار کے سامنے سر جھکایا اور نہ ہی یہود نسارہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاہدے کیے بلکہ صرف اور صرف اللہ نحسبه کذالک انہوں نے انصار بن کر مہاجرین کی خدمت کی اور انہوں نے انصار بن کر پوری دنیا سے آنے والے مجاہدین کو مراکز فراہم کیے پوری دنیا سے آنے والے مجاہدین کا ساتھ دیا جس کے نتیجے میں ان کی عمارت قربان ہوئی ان کی حکومت قربان ہوئی لیکن انہوں نے یہ قربانی دی نہ کبھی احسان جت اور نہ ہی کبھی مجاہدین کو بدترین سلوک کا نشانہ بنایا بلکہ انہوں نے امیر المومنین کی صفت میں حقیقی معنوں میں مسلمانوں کا امیر اور مسلمانوں کا ذمہ دار اور یتیموں کے باپ کا کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حافظ اللہ کی عمر میں علم میں عمل میں اور قربانیوں میں برکت عطا فرمائے اور جن حضرات میں خصوصاً افغانستان کے بھائی مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے جس طرح قربانیاں دی اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول, کو قبول فرمائے اور ہمیں یعنی مہاجرین کو اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان قربانیوں کی قدر ہم کیسے کر سکتے ہیں میرے دوستو ان قربانیوں کی قدر ہم اس طرح کر سکتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يشکر لم يشکر اللہ جو کہ بندوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا الجماط رحمت و عذاب جماعت کی شکل میں زندگی گزارنا اور جماعت کی شکل میں رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تنہا تنہا مستقل مستقل جمہوریت پرستوں کی طرح رہنا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے چنانچہ ہمیں امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفظہ اللہ کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد عطا کی ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے مختلف گروپ بندیوں مختلف افکار اور مختلف نظریات کو چھوڑ کر سب سے پہلے ہمیں امیر علمین کو مستحکم کرنا چاہیے امیر المومنین کی عمارت کو مستحکم کرنا چاہیے اور امیر المومنین کی عمارت کو جب ہم مستحکم کر لیں گے اور امیر المومنین کو جب ہم مضبوط کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کشمیر جیسا بت پرستوں کا مرکز ہو یا ہندوستان جیسا بت پرستوں کا مرکز ہو یا جزیرہ العرب نے قوائن کا مرکزین کے مراکز ہوں یا دنیا کے مختلف علاقوں میں کفار کے مراکز ہوں یعنی جتنے بھی مکے ہوں اور مشرقین کے مراکز ہوں انشاءاللہ اللہ وہ سب کے سب اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہوتے جائیں گے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے جنگ نہ کریں ہمارا جہاد اپنی قوم کے لیے نہ ہو ہمارا جہاد اپنے وطن کے لیے نہ ہو ہمارا جہاد اپنے ملک کے لیے نہ ہو ہمارا جہاد اپنی برادری کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اور صرف امت مسلما کے لیے ہو ملت ابراہیم کے لیے ہو اگر ہم ملت ابراہیم کے لیے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور ملت ابراہیم کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر قسم کی شخصیت پرستی سے قوم پرستی سے وطن پرستی سے اور ہر قسم کے بت پرستی سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا صرف اور صرف مدینے کی مضبوطی اور مدینے کے استحکام پر ہمیں نگاہ رکھنی ہوگی چنانچہ آج کل الحمد اللہ پاکستان میں جو جہاد جاری ہے وہ افغانستان کے جہاد کے لیے ممت اور معاون ہے میرے دوستو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جہاد کر کے ہم نے افغانستان کے جہاد کو اور افغانستان کے محاذ کو کمزور کیا ہے نہیں میرے ساتھی بلکہ ہم نے افغانستان کے جہاد کو پاکستانی جہاد کے ذریعے مضبوط کیا ہے الحمدللہ کیونکہ افغانستان تو محض ایک میدان جنگ ہے لیکن اس میدان جنگ کو تقویت پہنچانے والے اور اس میدان جنگ کو امداد دینے والے اور اس میدان جنگ کو گرم رکھنے والے جو ذرائع ہیں جو مراکز ہیں وہ اکثر پاکستان کے اندر ہیں اس کی زندہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں نیٹو سپلائی کو آپ دیکھ لیں ڈرون حملوں کو آپ دیکھ لیں اور مختلف قسم کے جو جرنیل اور امریکی سربراہان اور مصولین و ذمہ داران پاکستان کے ہر ہفتے مسلسل دورے کرتے ہیں تو یہ کوئی پاکستان سے ان کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ پاکستان کے عاشق بن گئے ہیں نہیں یہ افغانستان میں اپنی جنگ کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان کو تھکی دیتے ہیں اور پاکستان کو استعمال کرتے ہیں چنانچہ ہمیں پاکستان کے نظام کو کمزور کرنا ہوگا پاکستان کی اقتصاد کو کمزور کرنا ہوگا پاکستان کی پارلیمنٹ کو کمزور کرنا ہوگا اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو کمزور کرنا ہوگا پاکستان کے جاسوسی خفیہ اداروں کو کمزور کرنا ہوگا میرے دوستوں جب ہم پاکستان کے اس نظام کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارا پیارا افغانستان عمارت اسلامی افغانستان اور ہمارے محبوب امیر المین ملا محمد عمر مجاہد حافظ اللہ کو انشاء اللہ ہم دوبارہ مسند عمارت اور مسند اقتدار پر دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ میرے دوستوں ہمیں اپنی قوت کو ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اپنی قوت کو مشتمع کر کے اکٹھے کر کے اپنی طاقت اور قوت کو ایک مٹھی بنا کر امریکی یہود نصارہ اور نیٹو کے جو گماشتے ہیں یہود نصارہ کے جو ساتھی ہیں اور جو نوکر ہیں ان کے خلاف اپنی جنگ کو جائی رکھنا ہوگا اس طرح ہم امیر کی قربانیوں اور ان کے خدمات کا بھی شکر کرنے کے قابل ہوں گے اور ہماری توانائی بھی ادھر ادھر زائے نہیں ہوں گی میرے دوستوں ہمیں جیسے افغانستان میں بھرپور انداز میں کاروائیاں کرنی چاہیے بالکل اسی طرح ہمیں پاکستان میں بھی بھرپور انداز میں کاروائیاں کرنی چاہیے تاکہ افغانستان کے طالبان کو پاکستانی طالبان کی طرف سے بھرپور تائید ہو اور ان کو ہماری طرف سے تعاون اور مدد ملے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا وہ الام الصادقون اور سچے وہی لوگ ہیں میرے دوستو, دوستو ہمیں مم مم اپنی کاروائیوں کو منظم کرنا چاہیے اور, اور اپنی طاقت کو منظم کرنا چاہیے اور مختلف قسم کی ایجنسیوں اور ان کی تنظیموں سے برات, برات کا اعلان کر کے صرف اور صرف امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفظہ اللہ کی تائید کرنی چاہیے تاکہ خوراسان میں اسلام کا بول بالا ہو اور خوراسان کے لشکر کے ذریعے غزوہ ہند کو تقویت و تائید حاصل ہو اللہ تعالی ہماری نیتوں کو درست فرمائے اور ہماری صفوں کو اللہ تعالی مستحکم اور منظم فرمائے اللہ مثلی وسلم عالا سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته